بسم اللہ الرحمن الرحمٰن سلاۃ وسلام علیہ کا رسول اللہ ولا علیٰی کا حبیب اللہ السلاۃ وسلام علیہ کا نبی اللہ ولا علی و اصحابی کا نور اللہ مدن کے ناظرین سلسلہ حسن اسلام میں آپ کو مرحبہ کہتے ہیں اس سلسلے میں آپ اپنی کالز کے ذریعے شامل ہو سکتے ہیں نمبرز آپ اسکرین پر ملاحظہ کریں گے اگر آپ سلسلے میں کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں موضوع کے متعلق کوئی بات کرنا چاہتے ہیں اور کوئی اپنا مشورہ دینا چاہتے ہیں تو بالکل آپ کال کیجئے انشاءاللہ جتنا ممکن ہوگا آپ کی کالس کو شاملے سلسلہ کیا جائے گا آئیے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں نبی پاک صاحب صلی اللہ تعالی علیہ و علیہ کا فرمان علی شان ہے قیامت کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلدی نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑے ہوں گے صلی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سلسلہ ہے حسن اسلام اور اس سلسلے میں اسلام کی خوبیوں اسلام کی بھلائیوں اسلام کی بہترین باتوں اور ایسے اتوار اور ایسے مدنی پھول بیان کیے جاتے ہیں کہ جن کے ذریعے ہم اپنی اپنی زندگی کو ایک اچھی زندگی بنا سکیں اپنے معاشرے کو ایک حسین مدنی معاشرہ بنا سکیں اسلام پورا کے پورا پیارا ہی پیارا ہے خوبیوں والا ہے اس میں کوئی خرابی کوئی خامی ہے ہی نہیں اسلام کی جس خوبی پر آج ہم گفتگو کریں گے وہ ایک اتنی اتنی خوبصورت بات ہے کہ اگر اس پر ہم غور کریں تو وہ ہمارے اس کا تعلق ہمارے آزائے جسمانی سے ہے اور اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اگرچہ وہ ہمارے جسم کا ایک حصہ ہے مگر اس پر ہمارے دنیاوی معاملات اور اخروی حساب و کتاب کا معاملہ ڈیپینڈ کرتا ہے اور قیامت کے دن اس کے بارے میں ہم سے سوال ہوگا جی ہاں آج ہم جس بارے میں گفتگو کریں گے ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے زبان کی حفاظت اسلام کی ایک خوبی یہ بھی ہے اسلام اپنے ماننے والوں کو اپنی زبان کی حفاظت کا ذہن دیتا ہے بے وجہ بولے جانا بے موقع گفتگو کرنا لوگوں کے درمیان بیٹھ کر اس طرح کی فضول باتیں کرنا جس سے لوگوں وقت لوگوں کا وقت ضائع ہو اپنا وقت ضائع ہو اسلام اس کو پسند نہیں کرتا بلکہ ایک اچھے کامل ستھرے نکھرے مسلمان کے لیے اسلام نے شریعت اسلامیہ نے یہ بیان کیا ہے کہ وہ فضول گفتگو سے بچتا ہے اپنی زبان کی حفاظت کرتا ہے گناہوں بھر گفتگو سے بھی اپنی زبان کی حفاظت کرتا ہے اور اچھی بات اپنی زبان سے نکالتا ہے آج کا موضوع ہے زبان کی حفاظت زبان کی حفاظت کی اہمیت کیا ہے اس پر آیت قرآن احادیث نبویہ بزران دن کے واقعات اور وہ کون سی باتیں ہیں جس کی وجہ سے انسان بد زبان کہلاتا ہے یا وہ انسان کو قیامت کے دن پشمانی کا ذریعہ بن سکتی ہے اور وہ کون سے ذرائع ہیں کہ جن کے ذریعے زبان اچھے کاموں میں استعمال ہو اور اس کے لیے ثواب کا ذریعہ بنے انشاءاللہ اس پر گفتگو کی جائے گی پہلے میں آپ کو ایک واقعہ بیان کرتا ہوں جس سے ہمیں زبان کی اہمیت کا پتا چلے گا بولنے کا موقع کیا ہونا چاہیے کہاں بولنا ہے کہاں نہیں بولنا بس اوقات ہوتا ہی ہے کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ جب تک میں سوال نہیں کروں گا نا مجھے پتا نہیں چلے گا حالانکہ ایسا نہیں ہوتا اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ بلا وجہ سوال کر لیا جاتا ہے اور اس کا جواب خود ہی بعد میں ملنے والا ہوتا ہے اب اس کو اس واقعے سے سمجھے چنانچہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں فقیب اللہ کندی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تنبیہ الغافلین میں یہ روایت نقل فرماتے ہیں تو کہتے ہیں حضرت انس رضی اللہ عنہ کہ لقمان حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت داؤد علیٰ نبینہ صلاحۃ السلام کے پاس آئے آپ علیہ السلّام کچھ بنا رہے تھے لوہے سے کچھ بنا رہے تھے کام کر رہے تھے کافی مرتبہ چکر لگایا اور ذہن میں بار بار سوال پیدا ہو رہا تھا کہ میں پوچھوں کہ یہ کیا کر رہے ہیں یہ آخر کیا بنا رہے ہیں اس کے فوائد کیا ہیں مگر آپ خاموش رہے ہیں کچھ نہ بولے ایک مرتبہ جب حاضر ہوئے داود علیہ السلاۃ وسلام اس کام سے فارغ ہوئے اور اس چیز کو پہنا اور فرمایا خود ہی اپنی زبان سے ارشاد فرمایا کہ یہ زیرہ ہے اور جنگ وغیرہ کے حوالے سے یہ بہترین لباس ہے جو انسان کو فائدہ دیتی ہے آپ علیہ السلاۃ والسلام نے جب یہ گفتگو کی تو حضرت لکمان حکیم رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بڑی پیاری بادشاہ فرمائی کہ آپ علیہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ خاموشی بھی حکمت ہے لیکن اس پر عمل کرنے والے کم ہیں یعنی میں خاموش رہا اور مجھے میرا مدعا مل گیا میری مراد پوری ہو گئی میں یہ چاہتا تھا کہ مجھے پتہ چل جائے کہ آپ کیا بنا رہے ہیں تو بغیر سوال کی میرا معاملہ حل ہو گیا تو بعض اوقات ہوتا ہے انسان سوال میں جلد بازی کر دیتا ہے تھوڑی بات جواب تھوڑی دیر بعد جواب خود ہی ملنے والا ہوتا ہے اسی طرح ہم اپنی گفتگو پر غور کرتے ہیں دن بھر کی تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بہت ساری باتیں ایسی جو ہم نے جلد بازی میں کہہ دی تھی اس کی ضرورت نہیں تھی تو اس لیے زبان کی حفاظت کرنا بہت ضروری ہے زبان کی اہمیت اور اس کے بولے ہوئے الفاظ جو نکلے ہوئے الفاظ ہیں ان کی اہمیت پر ہمیں آج ان غور کرنا ہے اور اسلام کی خوبی کو ہمیں اختیار کرنا ہے حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ آدمی کے حسن اسلام میں سے یہ ہے کہ وہ لا یعنی باتوں یعنی فضول باتوں کو ترک کر دے تو ہمارے موضوع سے اور ہمارے سلسلے سے اس بات کی مناسبت بھی ہو گئی سلسلہ کا نام ہے حسن اسلام اور موضوع ہے زبان کی حفاظت اور حدیث پاک میں فرما دیا گیا کہ حسن اسلام آدمی کا یہ ہے کہ وہ فضول گفتگو سے اپنے آپ کو بچائے خالد بھائی میں نے بہت لمبی تمہید باندھ اب آپ یہ ارشاد فرمائیے کہ زبان کے نکلے ہوئے کلمات جو الفاظ ہوتے ہیں ہم تو بے سوچے سمجھے بول جاتے ہیں ان کی اہمیت یا ان کے حوالے سے پوج گج کے معاملے پر قرآن مجید فرقان حمید ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے <قصدق> الحمد للہ زبان جو ہے یہ اللہ سے و تعالی کی انسان کو ملنے والی عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے رب العالمین صلی اللہ نے اس کا سائز تو چھوٹا رکھا ہے لیکن ہے یہ بہت بڑی لوگ بولتے ہیں یار تمہاری زبان تو بڑی لمبی ہے تو گز کی زبان ہے تمہاری تو ایسا آپ نے بھی سنا ہوگا شاید بالکل سنا ہے آپ چھوٹا ہے آپ دیکھیں زبان جب ڈاکٹر کے پاس جائے نا کبھی جی اور ڈاکٹر کہے کا زبان باہر نکال کے دکھائی وہ گز بھر کی نکل نہیں پاتی بندہ کتنی کوشش کر رہا بلکہ وہ ایک آلہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہلک کو چیک کرتا ہے تو شاید وہ پورا بھی اندر نہیں جا پاتا زبان جو اتنی بھی باہر نہیں آتی زبان بہت دیکھنے میں چھوٹی سی ہوتی ہے بندہ اس کا استعمال اس طرح کا کرتا ہے کہ سامنے والے کو یہ کہنے پر مجبور کر دیتا بھائی اپنی زبان چھوٹی کرو گز بھر کی زبان دو گز کی زبان جیسے آپ نے کہا تو یہ ہے ایک دیکھنے میں چھوٹی سی چیز لیکن اس کی اطاعت اور اس کی نافرمانی یہ بہت بڑی ہے اس لیے کہ کفر اور ایمان کا ظہور محض زبان کی شہادت کے ساتھ اچھا زبان نے گواہی دینی ہے بالکل تو اس کا ایمان اور پختہ مانا جائے گا اگلے کو معلوم ہو جائے گا اس کا ایمان کا زبان سے اگر بلسانی و تصدیق اقرار جو ہے وہ زبان سے ہی کیا جائے گا اسی طرح کئی مقامات پر ہم دیکھیں تو زبان کی اہمیت ہمیں ویسے ہی عام طور پر سمجھ میں آ جاتی ہے جیسے بندہ کوئی شخص جو غیر مسلم ہو اگر وہ دامن اسلام میں آنا چاہے جی چاہے وہ لاکھ نمازیں پڑھے لاکھ کام کرے وہ جو مسلمان کرتے ہیں لیکن وہ زبان سے کہا نہیں میں نے کلمہ نہیں پڑھنا ٹھیک ہے اس کو مسلمان قبول نہیں کیا جاتا صحیح کیونکہ یہاں پر دونوں ہی چیزیں ضروری ہیں ایک دل کی تصدیق اور ساتھ ساتھ زبان کا اقرار چاہیے اسی طرح کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بندہ مسلمان ہے دعوی اسلام رکھتا ہے عمل بھی مسلمانوں والے کرتا ہے لیکن زبان سے کوئی ایک ایسی بات کہہ جاتا ہے جو کولے کفر ہوتی ہے اسلام سے منافی ہوتی ہے اسلام سے منافی ہوتی ہے وہ اس کو دائرۂ اسلام سے خارج کر دیتی ہے اسی طرح نکاح کا معاملہ ہے نکاح میں دو شرطیں ایجاب و قبول ٹھیک ہے اور گوا وغیرہ لیکن ایجاب و قبول والا جو معاملہ ہے یہ بھی زبان کے ساتھ ہے صحیح وہ ایک عورت کی قبولیت وہ ایک الگ معاملہ ہے لیکن زبان کے ساتھ اس کو ایک اہمیت, اہمیت اور ایک حاصل, حاصل ہے رب العالمین والا نے ارشاد فرمایا وہی میں علیہ اللہ حافظ کرام کاتبین یا علوم و بندہ جو کچھ بول رہا ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے رب العالمین والا نے اس کے بولنے پر اس کے کرنے پر نگہ بان مقرر کیے ہوئے اچھا کرام ان دو معزز لکھنے والے ہیں हुँ. جو بندہ بولتا ہے ایک راط کریمہ میں ارشاد ہوتا ہے ما الفظ اللہ ہی رقیب نہ بندہ جو بات منہ سے نکالتا ہے ایک لکھنے والا اس کے لفظوں کو لکھنے کے لیے تیار کھڑا ہے اچھا جو یہ بولے گا وہ لکھا جائے گا اور صرف یہاں لکھا نہیں جائے گا بندہ یہ کہہ کر فارغ نہیں ہو جائے کہ مطلب ہم جو بول رہے ہیں وہ لکھ رہے ہے جی لکھنے والا لکھتا رہے لیکن حساب, حساب, حساب, رہے رہے حساب کتاب آخرت میں ہونا ہے نا ٹھیک ہے رب الحال امی یہی نہ ہمایمل قرآن کی آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ دیا جائے گا سامنے اچھا اور کہا سا جائے گا اقرا کتابک جو کر کے آیا ہے اب وہ پڑھ نب تو نام اعمال پڑھ کفا بھی نب سکھل یع ماں کا صحیح آج اپنا حساب لینے کے لیے بندہ خود کافی ہے بندہ جو بول رہا ہے آیت میں عموم دیکھے ماں فد قولین جو بھی کچھ کہہ رہا ہے وہ لکھا جا رہا ہے اس سے زبان اچھی کی یا بری بات کا ٹھیک ہے اچھی بات کہتا ہے تو وہ بھی اس کے نام اعمال میں لکھی جاتی بری بات کہتا ہے وہ بھی نام امال میں لکھی جاتی ہے تو اس کو مدنی کرنے کے ناظرین ہم ذرا غور کریں کہ ہم زبان سے جو کچھ بھی نکال رہے ہیں اس کو لکھا جا رہا ہے نام امال اور لکھا اس لیے جا رہا ہے قیامت کے دن ہمارے سامنے پیش کیا جائے گا کہ یہ تمہارا نام اعمال ہے اسے لو اور پڑھو اخرا پڑھو تو اب اس وقت غور کریں کہ آج جو ہم ہماری زبان میں آتا ہے بے سوچے سمجھے بولے جا رہے ہوتے ہیں تو یہ بولنا کیا ہمارے لیے آخرت میں فائدے مند ہوگا کیا ہم اس کا حساب دے سکیں گے اگر وہ بات فضول ہے تب بھی پشیمانی کا سبب ہے اور اگر وہ بات بےہدا ہے تو تو اور زیادہ پریشانی کی بات ہے کہ ایسی بات جو میں اپنے گھر والوں کے سامنے نہیں کر سکتا معزز افراد کے سامنے نہیں کر سکتا وہ باتیں میں اگر کر رہا ہوں اور وہ کتاب میں لکھی جا رہی ہیں فرشتے لکھ رہے ہیں اچھا لکھنے والے بھی معزز ہیں کرامن کاتبین الفاظ قرآن مجید کے کتنے پیارے ہیں کہ معزز لکھنے والے وہ لکھ رہے ہیں پھر قیامت کے دن جب ہمیں دیا جائے گا رب تبارک و تعالیٰ کے حضور کیسے پڑھ کر سنائیں گے تو زبان کی اہمیت کو ہم نے سمجھنا چاہیے اور اپنی زبان کو بے موقع بولنے سے بچانا چاہیے زبان اگرچہ ایک گوشت کا ٹکڑا ہے ہمارے خالد بھائی نے بتایا کہ سائز کا بڑا چھوٹا ہے ہم سب کو ہی پتا ہے میں نے اس میں یہ گفتگو کی کہ لوگ بولتے ہیں کہ زبان تو تیری دو گس کی ہے تو وہ کیوں کہتے ہیں اگر مثال کے طور پر مجھے کہا یا آپ کو کہا تو ہمیں یہ غور کرنا چاہیے کہ میری زبان تو اگرچہ دو گس کی نہیں ہے مگر میری باتیں ایسی ہی ہوتی ہیں کہ لوگ میری باتوں سے پریشان ہوتے ہیں ان کو ہماری باتوں سے ایک اکتا ہوتی ہے جس کی وجہ سے بولتے ہیں اس کی زبان تو بہت لمبی ہے تو اپنی زبان پر اور اپنی زبان سے نکلے ہوئے کلمات پر ہمیں غور کرنا چاہیے سے طیبات اس پر بہت زیادہ ہمیں اہمیت دیتی ہے ہمیں اس بات کی طرف راضب کرتی ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ ہم کیا بول رہے ہیں کیا لکھوا رہے ہیں اپنی زبان سے کیا نکال رہے ہیں کیونکہ قیامت کے دن ہمیں ناما امال دیا جانا ہے رب تعالی کے حضور پڑا جائے گا کسی دانا کا قول ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ چھ باتوں سے جائل پہچانا جاتا ہے ایک یہ کہ غصے کے وقت جب بھی یعنی غصے سے کہ بے بات بات کوئی ہے یا نہیں مزاج کے خلاف جب بھی ہوا اسے غصہ آ جاتا ہے دوسرا یہ کہ بے فائدہ گفتگو کرتا ہے مند کو بے فائدہ گفتگو یہ اس کی شان کے لائق نہیں تیسرا یہ کہ بے محل عطیہ نہ دے یعنی ایسوں کو عطیہ دے دیتا ہے جس پر کوئی اجہ نہ ملے ہر ایک کو راز کی بات بتا دیتا ہے ہر شخص کو قابل اعتماد سمجھتا ہے اور ہی طرح دوست اور دشمن کی پہچان نہیں کرتا تو اس میں جو دوسری بات کہی گئی کہ بے فائدہ گفتگو کرتا ہے اب ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ بے فائدہ گفتگو کیا ہے خالد بھائی اب بے فائدہ گفتگو پہ ہم بات کر رہے ہیں اور زبان کی اہمیت پہ بھی گفتگو کر رہے ہیں زبان کی حفاظت اب ہمارے یہاں تو ایک ٹرین ہے کہ بس بندہ جو ہے جب بولتا ہے تو وہ رکتا نہیں ہے سامنے والا انتظار کرتا ہے کہ بھائی یہ خاموش ہو تو میں کچھ بولوں اچھا وہ بساؤ کا غصے میں بول رہا ہوتا ہے بعض اوقات وہ مذاق ہوتی ہے بعض اوقات تزلیل ہو رہی ہوتی ہے بعض اوقات کوئی اور معاملہ ہوتا ہے تو یہ بولنے کے حوالے سے جو بات ہے کہ بے فائدہ بولنے یہ کیسے پتہ چلے کہ ہم با فائدہ ہے یا بے فائدہ ہے؟ بسم لا یعنی چیز بے فائدہ چیز کہا ہی اس کو گیا ہے جس میں آپ کا نہ دنیا میں کوئی فائدہ ہو نہ آخرت میں کوئی فائدہ ہو ایسا بھی نہیں ہے کہ میرے بولنے سے مجھے ثواب مل رہا ہے صحیح. اور ایسا بھی نہیں ہے کہ میں بول دوں گا تو کوئی اچھی بات کسی کو حاصل ہو جائے گی کوئی انفارمیشن ہی حاصل ہو جائے گی ایسا بھی نہیں ہے ایک چیز ہے نالج اور دوسرا ہے انفارمیشن ہمیں دونوں ہی سے خطرہ نظر بس بولنے سے غرض ہوتی ہے جس طرح آج کل آپ دیکھیں تو اس طرح کی بات لوگ کر دیتے ہیں کہ صرف ایک تو یہ بات ہے کہ بے فائدہ بات کی جائے ٹھیک ہے تکلیف دہ بات کرتے اور اس پر ترا سمجھتا ہے اچھا یہ سمجھتے ہیں میں نے کوئی بہت بڑا کام کرا آپ یہ دیکھیں حسن اسلام اور زبان کی حفاظت یہاں ہم اس بات کو بھی سمجھے کہ انسان کو بے بالخصوص مسلمان کو صرف جو آزاد دے دیے گئے وہ اس کو دے کر اس کے بالکل اختیار میں نہیں کر دیا گئے نہیں اس کی باؤنڈریز بیان کی گئی ہیں کہ یہ آپ کا عضو ہے یہ آپ کا ہاتھ ہے یہ آپ کا کان ہے یہ آپ کی ناک ہے یہ آپ کی آنکھیں ہیں لیکن ان سے کرنا کیا کیا ہے اس دائرے کار بیان کیا گیا ہے اس دائرے کار کو توڑنا نہیں صحیح حدود جی نگرانی شروع ایک بڑی پیاری مثال دیتے ہیں کہ آپ کا ہاتھ ہے آپ کو ہلانے کی اس کی اجازت ہے جی جی جتنا چاہیں ہلا لیں آپ کو اختیار ہے لیکن اگلا آپ کو وہاں روکے گا جب آپ کا ہاتھ اس کی ناک تک پہنچ رہا آپ اپنا ہاتھ ہلائیں جتنا ہی لانا ہے لیکن اگلے کو کم از کم تکلیف تو نہ دیں اگر کسی کے لیے تکلیف دے آپ بنیں گے تو ظاہر ہے پھر آپ سے بھی بدلہ بھی لیا جائے گا اور بدلہ لیا جانا دنیا میں معاملہ جو کچھ جو بھی ہو سکتے ہیں جو بھی پاسبل ہے ہم صورتحال دیکھتے ہی رہتے ہیں لیکن آخرت میں جو کچھ اس کا معاملہ ہونا ہے ہمیں اس پر بھی نظر رکھنی چاہیے مومنگ و بل آخرتی ہوں یو تو آخرت پر یقین رکھنے والا ہوتا ہے جب اس کا آخرت پر یقین ہے تو وہ اس یقین سے کیا مراد ہے اس یقین سے مراد یہ ہے کہ اپنے آخرت کو پیش نظر رکھے اور دیکھیں کہ جو میں کر رہا ہوں جو کچھ مجھ سے سرزد ہو رہا ہے آخرت میں اس کے حوالے سے باز پرس ہونی ہے ہم بے فائدہ کام نہ کریں حکیم لکمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے ایک واقعہ آپ نے میں بیان فرمایا ان سے پوچھا گیا کہ حضرت حکمت کیا ہے اچھا آپ کس چیز کو حکمت بنا دینا اور کیا نہیں اچھا حکمت ہوتی ہے نا یہ حکمت الگ ہے حکمت فقط اونتی خیر جسے حکمت دی گئی اسے تو خیر کسی رہتا آپ صرف پوچھا گیا کہ آپ کی حکمت کیا ہے ہیں جس بات کی مجھے ضرورت نہیں ہوتی نا اس کے بارے میں سوال ہی نہیں اللہ اکبر یعنی اتنا مقصد اپنی زبان پر کنٹرول ہے ان کو جی وہ واقعہ جو آپ نے شروع میں بیان کیا کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک سال تک حاضر ہوتے رہے آتے داؤد داود علیہ السلام اسلام کی بات کر آتے دیکھتے چلے جاتے سوال نہیں کرتے اندر سے مگر نہیں کر دیتے ایک کام ہو رہا ہے نا ہمارے سامنے ہم تو ویسے ہی گزر رہے ہوتے ہیں تو کوئی چیز انوکھی نظر آتی ہے کیا ہے کتنے کا ہے حالانکہ کیا ہے پھر بھی پوچھتے ہیں ابھی قربانی کا سیزن ہو گیا وہ ہر کسی نے جانور کے معاملے میں پوچھنا ہے اسی طرح سلط مثال مثالیں دیتے ہیں کہ بندہ کسی کے گھر جائے گا گھر میں کوئی چیز دیکھی شو پیس رکھا ہوا ہے کیا ہے کتنے کا ہے کہاں سے لیا کب لیا لینا دینا کچھ نہیں ہے لینا دینا کچھ نہیں ہے نہ اس کی لینے کے بعد امداد آپ کر سکتے ہیں تو یہ آپ پہچان بتا رہے ہیں کہ بے فائدہ اور با فائدہ یعنی فائدہ مند گفتگو کون سی ہے تو مدیر کے ناظرین اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے دیکھیے اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے نا ہمیں ہم سمجھتے ہیں بہت ساری باتوں میں ہم خود فیصلے کر رہے ہوتے ہیں اور ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کام صحیح ہے اور یہ غلط ہے نا کیا جو گفتگو ہم کر رہے ہیں ہم اس بارے میں بھی نہیں سوچ سکتے کہ میں جو گفتگو کر رہا ہوں یہ میرے لیے فائدے مند ہے یا میرے لیے نقصان دہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بڑی پیاری بات فرماتے ہیں کہ جو کام جو بات آپ کہہ رہے ہیں اگر اس کا تعلق آپ کے دنیاوی فائدے سے ہے یا دینی فائدے سے ہے تو, تو وہ کلام آپ کا فائدے مند ہے اور اگر وہ کام وہ کلام جو آپ زبان سے کر رہے ہیں اور اس کا نہ کوئی دنیاوی فائدہ ہے نہ دنیاوی نہ دینی فائدہ ہے تو وہ فضول ہے پھر اگر وہ بے حیائی کی بات ہے یا گناہ کی بات ہے شریعت سے تصادم بات ہے تو اب وہ باعث پکڑ ہے تو اس بات پر غور کرتے ہوئے اپنی زبان سے نکلے ہوئے کلمات پر ہمیں سوچنا چاہیے کہ میں نے کیا نکالا اچھا بسا کا ہوتا ہی ہے کہ بولنے کے بعد پشیمانی ہوتی ہے یار میں نے یہ کیوں کہہ دیا تو یہ پشمانی بھی انسان کو انٹیگیٹ کر رہی ہوتی ہے کہ آپ کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ آپ پہچان کر سکیں کہ میں نے یہ جو بات کہی وہ صحیح ہے یا نہیں تو بعد میں پشیمانی ہونے کے اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم پہلے سے اپنے آپ کو کنٹرول کریں اپنی زبان کو اور بولنے سے پہلے سوچائیے کچھ کال لے لیتے ہیں جی کال سنائیے گا السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرا سوال یہ ہے کہ غصے میں زبان سے بے احتیاطی ہو جاتی ہے اور کچھ ایسی باتیں نکل جاتی ہیں جو بعد میں احساس ہوتا ہے کہ حیبت تھی چگلی تھی یا ان باتوں سے بچنے کی کوشش تو کرتے ہیں لیکن یہ ہے کہ مذاقت غصے کے عالم میں پریشانی کے عالم میں اس طرح کے الفاظ جو سے نکل جاتے ہیں اس سے بچنے کی کوئی طریقہ کار ہو تو بتا دیجئے بڑی مہربانی ہوگی جزاک اللہ آپ نے سوال کیا خالد بھائی یہ ایک ایسی بات کہی ہے انہوں نے ہی جو ہمارے معاشرے میں اس طرح کثرت سے پائی جاتی ہے کہ جب بندے غصہ آتا ہے تو اس وقت کنٹرول نہیں ہوتا جب پریشان ہوتا ہے تب کنٹرول نہیں ہوتا کوئی ٹینشن ہے ایسی کہ جس میں وہ مگن ہے اب اگر اس کو کسی نے چھیڑ دیا تو اب زبان سے جو نکل رہا ہو اسے نہیں پتا ہوتا میں کیا بول رہا ہوں اس کی احتیاط کیسے کرے اس کو تو واقعیتا نہیں معلوم کے بلکہ معلوم تو ہو ہی جاتا ہے لیکن ہمیں بھی تو گفتگو کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ میں جس سے گفتگو کر رہا ہوں وہ اس وقت کس پوزیشن میں جی اچھا جس سوال کی جیسے میں اگر آپ کے پاس آتا ہوں نا تو میں دیکھوں تو صحیح آپ کس موڈ میں بیٹھے ہیں یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے بات کرنی کہ نہیں کرنی پھر اگر آپ اچھے موڈ میں تو اچھا ریپلائی ملے گا ورنہ بندہ کتنی اچھی بات کر لے بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ میں کتنی اچھی بات کر لوں اگر سامنے والے کا موڈ اچھا نہیں ہے تو مجھے ریپلائی اچھا نہیں ملے ٹھیک ہے پھر جو سوال حضرت نے ساحل نے کیا وہ یہ کہ ہم نے ہم سے کسی نے سوال کیا ہم سے کوئی ایسا جملہ نکل, نکل گیا مطلب ہم اپنے بارے میں غور کر ہم اپنے بارے میں غور کر تو میں نے جو اگلے کو جواب دیا ہے سامنے والے کو جواب دیا ہے اس کی کچھ صورتیں بن سکتی ہیں ٹھیک ہے ایک تو یہ کہ میں نے جس کو جواب دیا اس کو تکلیف ہوئی زور آسانی ہوئی جو بھی معاملہ ہوا بھیا بعض لوگ ہوتے کہ ابھی تو کسی نے سنائی تو سن لی کوئی ریپلائی نہیں کیا لیکن جب وہ چلا گیا تو پھر ایک بڑ والی کیفیت ہوتی ہے دیکھو مجھے بول دیا میری الگ الگ بات سنی غصہ کرنے والا آیا غصہ کیا آپ نے اس کو سنا دی یہاں تو آپ نے ایک کو بولا اور اس کو تکلیف ہوئی وہ چلا گیا ہو سکتا ہے یہاں پر بھی اس کو تکلیف پہنچی ہو ازیت کا باعث بائی سے ازیت ہو اس کے لیے یہ ایک معاملہ ہوا دوسرا معاملہ یہ وہ چلا گیا اس کے بعد اب باقی جو موجود ہیں کے سامنے اب آپ نے ان سے دوبارہ گفتگو کی تو وہ تو غلطی کر کے گیا اب آپ اس کی غیبت کر رہے ہیں اب آپ اس کی غیبت کر رہے ہیں تو دونوں طرح سے اپنے آپ کو بچانا ہے ایک تو جو اس سے دلا کر گیا کچھ کہہ گیا اس کو سن لے اگر آپ نے اس کو کچھ کہہ دیا ہے تو اور ایسا لگتا ہے کہ آپ نے اس کی دل جاری کی ہے تو بہتر یہ ہے کہ جائیں اس سے معافی مانگیں ٹھیک ہے دیکھیے بڑے اکثر یہ ہمیں سمجھاتے ہیں کہ معافی مانگنے سے کوئی چھوٹا نہیں ہوتا بلکہ بڑا ہی فقط رفاشاء اللہ آج اختیار کرتا ہے رب العالمین جلا والا اس کے تو مرتبہ بڑھاتا ہے اس کو عزت اور دیتا ہے کیا بات ہے اور ساتھ ہی اگر ہم یہ بھی دیکھیں کہ اگر مثال غصے میں یا ٹینشن کے حالت میں اگر ہم ہیں اور ہماری ہمیں پتا ہے کہ یہ کوئی سوال کر رہا ہے یا کوئی بات کہہ رہا ہے تو غصے میں میری زبان سے کوئی الٹی سیدھی بات نکل جائے گی تو اس وقت ریپلائی نہ دیں بلکہ یہ کہے کہ یار اس وقت میرا میں جواب نہیں دے سکتا بعد میں بات کریں گے وہ بات, بات بھی اگر کہہ سکتے ہیں تو اپنے ہوش و آواز کو سنبھال کر, کر لیں مگر شاید آپ یہی کہنا چاہ رہے کہ اس وقت اس وقت اتنا ہوش ہی نہیں ہوتا اس کو کہ وہ کیا یہ بولے گا بلکہ جو زبان پہ آئے وہ کہہ دے گا ہاں میں صرف یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ ایک تاویز بھی ہوتا ہے اچھا غصے میں دادا کے بیچ میں غصہ نہ آئے بندہ بولے نا بولے نا دبا لیا آپ نے نا جب جتنا غصہ آئے نا آپ نے اتنا زور سے زیادہ دوا لیں تو اب کیا ہوگا جی دوائیں گے تو پھر آپ بولیں گے کہہ رہا ہے اب وہ تعویذ دا گے تو پھر تو سامنے مسئلہ خراب ہو جائے گا زبان سے کہہ دے گا معاملہ یہ ہے کہ غصہ آپ نے نافذ نہیں کرنا فرض اگر دونوں صورتوں میں کہ ایک تو کہنے والا کہہ کر چلا گیا اس کو آپ نے کیا ریپلائی کرنا ہے اگر اس کو آپ نے تک کوئی ایسی بات کر دی کہ اس کے لیے تکلیف کا باعث ہو تو اس سے ایک معافی مانگ لے دوسری بات یہ اس وقت تو غصے میں تھا نا جو عہدہ ہو گیا لیکن غصے کو قابو میں رکھنے کے لیے میرے سنت کا رسالہ غصے کا, کا مطالعہ بھی کیا جا سکتا ہے خاموشہ بھی پڑھ لے وہ تو زبان کی حفاظت کے پر ویسے ہی ہے ترجیح دلاتے ہیں کہ ہر مدنی ماہ کی پہلی پیر کو خاموشہ رسالہ پڑھنا بھی ہے اور پورا یوم خفلے مدینہ 26 گھنٹے کا ہم نے منانا ہے جس حوالے سے بھی ہمیں ذہن بنا چاہیے دوسری ایک جی دوسری بات میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ بھی پھر کسی کی غیبت نہ کریں اور یہ بات یاد رکھیں ان سناتی بنا سیاحت کی نیکیاں نہ یہ برائیوں کو مٹا دیتی جی ہیں گناہ کو شام مٹا دیتی ہے خدا نہ خاصا کوئی ایسا معاملہ ہو گیا اگر آپ نے کسی کو تکلیف پہنچا دی م. تو یہ بھی تو احادیث کا مضامین ملتے ہیں ہمیں کہ مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنا افضل صدقہ ہے اللہ. اگر کسی کو تکلیف پہنچا دی ہے تو آپ خوشی بھی پہنچا سکتے ہیں آپ کال آپ کے بول ٹھیک ہے سامنے والے کے لیے اس کا دل بھی توڑ سکتے ہیں اور اس کی راحت کا سامان سامان بھی کر سکتے اگر راحت کا سامان نہیں کر سکتے تو کم از کم خاموش رہا جائے اور اگر دل توڑ دیا ہے کسی کی تکلیف دے ہی دی ہے تو اس کی راحت کا سامان کرنا بھی آپ کی ذمہ داری بنتا امیر سنت دامد برکاتہ عالیہ نے جو مدنی انعامات عطا فرمائے اسلامی بہنوں کے لیے اسلامی بھائیوں کے لیے طلباء کے لیے اور اسکول کالجز کے طلباء کرام کے لیے یہ جو مدنی انعامات ہیں ان میں کئی مدنی انعامات زبان کی حفاظت کے حوالے سے ایک مدنی انعام میں آپ بصصورت سوال ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر زبان سے کوئی فضول گفتگو نکل جاتی ہے یا اس طرح کی کوئی بات ہوتی ہے تو کیا آپ یعنی اپنی زبان کی بات پر آپ گفتگو پر غور کریں کہ فضول گفتگو تو آج آپ نے کوئی نہیں یعنی اس طرح کے الفاظ جو کہ ہمارے یہاں فضول نہیں سمجھے آتے ان سے بھی ہمیں روکا گیا ہے تو مدنی انعامات پر عمل کریں گے انشاءاللہ عزوجل زبان کی حفاظت کا ذہن بنے گا یہ قول دیجئے گا آپ زبان کی احتیاط کے بارے میں شاع فرما رہے ہیں اب ایک بندہ ہے وہ دن بھر کام کاج کرتا ہے تھکا گھر پر آئے مختلف قسم کے ذہن میں ٹینشن ہے مختلف قسم کے خیالات اب وہ گھر پر آئے گھر پر آ کر پھر, پھر اپنے دوستوں کے پاس جائے جا کر متاکہ کچھ تبادل خیال کرے ادھر ادھر کی باتیں کرے چاہے کچھ کیا لے تاکہ ظاہر ہے طرح کی, کی باتیں کر کے ذہن فریش ہو اب آپ اس کا یہ فرما رہے ہیں کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے تو بندہ کہاں جائے اب ٹینشنوں کو دور کرنے کی ظاہر ہے کسی سے تبادلہ خیال کرے گا ادھر ادھر کی باتیں کرے کرے شیئر کرے دکھ درد ایک دوسرے کے تو ہی بندے کا ذہر ذہن تھوڑا فریش ہوگا اب آپ اس کا ہی منع کرتے تو بندہ کیا کرے کیا خاموش آ کر گھر پر آ کر بیٹھ جائے مطلب صرف خاموش بیٹھا جائے جس سے بات کلام نہ کرے ہم نے کب منع کیا کلام نہ کرے بات نہ کرے بہرا گنگا ہو کر بیٹھ جائے کسی کی بات کا جواب نہ دے ایسا تو نہیں کہا بات تو ہم یہاں کریں زبان کی حفاظت کرے اور لا یعنی یعنی فضول باتوں سے اپنے آپ کو بچائے ایک ہوتا ہے ضرورت کی بات بلکہ بزرگوں نے فرمایا دانا عقل مندوں کا قول ہے کہ انسان وہ کلام کرے جو اس کی معیشت یعنی معاشی زندگی کے لیے ضروری ہو یا وہ کلام کرے جو اس کے آخرت کے لیے بہتر ہو اس کے علاوہ کوئی ایسا کلام نہ کرے جو اس کے لیے فائدے مند نہ ہو تو ہم تو یہ بات کہہ رہے ہیں اصل میں دیکھیں ہمارے معاشرے میں جو انداز گفتو گفتگو کرنے کا وہ آپ کو ہی پتا ہے ہم بھی جانتے ہیں آپ بھی معاشرے میں رہتے ہیں یہ جو چبوترا کانفرنس لگائی جاتی ہے ہوٹلوں پر بیٹھ جاتے ہیں چبوتروں پر بیٹھ جاتے ہیں اور گھنٹوں بیٹھ کر جو فضول گفتگو کرتے ہیں ادھر کی ادھر کی باتیں کرتے ہیں اس سے منع کیا جا رہا ہے ہاں اگر اس میں کوئی دینی مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے واقعی صحیح مسئلہ ہے اس میں کوئی اچھی گفتگو کی جا رہی ہے نیکی کی دعوت دی جا رہی ہے برائی سے منع کیا جا رہا ہے تو بالکل وہ آپ کی گفتگو بہت اچھی ہے اگر آپ مہذب انداز میں کر رہے ہیں اچھے انداز میں کر رہے ہیں اور اگر فضول انداز میں فضول بات کر رہے ہیں یا غلط بات رہے ہیں وہ بات کریں جس کی شریعت نے ہمیں مماند کی ہے تو یقیناً اسے تو منع کیا جائے گا یہ کبھی نہیں کہا کہ اپنے بیوی بچوں کے سامنے منہ پھلا کر خاموش ہو کر بیٹھ جائے جواب نہ دیں گھر والے بول رہے ہیں ارے ارے سنیے تو صحیح جواب تو دیجیے خارد بھائی وہ جواب ہی نہیں دے رہا یہ تو آپ کا مطلب نہیں نا اس سلسلے کا بالکل مطلب مطلب جواب نہ دیں اور کالر نے خود بڑی پیاری بات کی جی میں سن کر مجھے بڑی اچھی لگی کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کسی کی نہ سنے کسی کے دکھ درد نہ سنے کہ آپ کو دکھ درد نہ سنے ایسا کرتے اور صرف سنے بھی نہیں اور مزید ان کے ساتھ لگے رہے غمخاری بھی کیجیے آپ کرنے کی بھی کوشش کیجیے دور کرنے کی بھی کوشش کیجیے بس ایسا ہوتا ہے کہ ہماری زبان سے نکلا ہوا ایک جملہ اگلے کی سارے دن کی تھکان اتار رہے کیا بات ہے کیا بات سے بھی تو آپ ملاقات کی مسکراہ الحمد للہ جی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں کثیر اسلامی بھائی ایسے ہیں جو سارا دن اپنے کام کاج وغیرہ میں لگے رہتے ہیں صحیح. اور رات کو جب گھر آتے ہیں تب جو ان کا انداز ایسا ہوتا ہے کہ نماز عشا مسجد میں ادا کرنی हुँ. ہے اور اس کے بعد دو گھنٹے مدنی کام مدنی کاموں کو دینا مدنی अच्छा. کام کیا ہیں اسلامی بھائیوں سے ملاقات کرنی ہے اب یہ تو ہو, ہو نہیں سکتا کہ ہم بولیں بھائی گھر میں کوئی ملاقات نہیں کرے گا باہر جا کے سب نے ملاقات, ملاقات ملاقات کرنے جائے گا تو خاموش رہے گا ملاقات کرنے جائے گا خاموش نہیں رہے گا باتیں کرے گا کیا بات کرے گا وہی بات کسی کا دکھ بھی سنے گا اللہ اللہ اور اس کو دور کرنے کی کوشش بھی کرے گا نیکی کی دعوت بھی دے گا برائی سے منع بھی کرے گا یہ گفتگو ہے تو یہ تو کرتے رہے آپ دیکھیں مدری چینل ڈبل بارہ گھنٹے کی نشریات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہے اور ہم کہہ رہے ہیں کہ خاموشی پر خاموش رہے تو ظاہر خاموش رہنے کی تو یہ اس پر تو فضیلت نہیں ہے نا بس میں یوں خاموشی منہ پلا کر بیٹھا رہا ہوں چوبیس گھنٹے گفتگو کروں گفتگو کروں اچھی گفتگو کروں اور وہ گفتگو کروں جس سے میرے دنیا میں فائدہ ہو یہ اللہ تبارک متعالیٰ مجھے آخرت میں اس کی بہترین کوئی جزا آتا ہے خاموشی بھی جو حادث میں مضامین ملتے ہیں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی نے جو لکھا ہے خالد بھائی کہ وہ خاموشی جس میں فکر ہو فکر آخرت ہو وہ افضل ہے اچھا ایسی خاموشی جس میں فکر آخرت نہیں کچھ اور تصورات یہ بھی منع ہے اچھا خاموشی سے افضل یہ ہے کہ بندہ اللہ کا ذکر کرے قرآن کی تلاوت کرے نکی کی دعوت دے برائی سے منع کرے تو یہ بالکل آپ کے لیے باعث ثواب ہوگا اب مثال کے طور پر آپ اپنے گھر والوں سے گفتگو کر رہے ہیں اچھے انداز میں اپنے بچوں کی تربیت کر رہے ہیں دن بھر کے بچوں کے آپ دور بچوں سے دور رہے ہیں ان سے گفتگو کر کے ان کی دل جوئی کر رہے ہیں گھر والوں کی دل جوئی کر رہے ہیں والدین کی دل جوئی کر رہے ہیں تو اگر یہ شریعت کے دائرے میں لے کے کر رہے ہیں تو بالکل یہ ثواب ہے عمد گھر عمد والوں عمد کی دل جوئی کرنا ان کے لیے اچھی گفتگو کرنا اچھے انداز میں بات کرنا پھر اگر آپ یہ جاننے والے ہیں اہل آپ کے احباب میں ان کے ساتھ بھی اچھی گفتگو کی جائے ہم تو منع کر رہے ہیں گالی گلوچ کرنے سے فضول بات کرنے سے بے حیائی کی بات کرنے سے ادھر ادھر کی ایسی باتیں کرنے سے کہ جس کا نہ دنیاوی فائدہ ہے نہ دینی فائدہ ہے تو ایسی گفتگو سے اپنے آپ کو بچائیے اچھا پھر جب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ گفتگو بہتر نہیں ہے تو اب اس گفتگو سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم ایسے لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں کہ جو ہمیں ایسی گفتگو کی نشاندہی بھی کریں کہ آپ نے جو گفتگو کی ہے یہ درست نہیں تھی یہ بات جو آپ نے کہی ہے یہ کہنے کا موقع نہیں تھا یہ غلط تھی یہ شریعت کے خلاف تھی یہ گناہ تھا اس سے آپ توبہ کر لیجئے نہ کہ ایسے لوگوں میں بیٹھیں کہ جو ہماری ہر جائز و ناجائز بات پہ ہماری تائید کریں ہماری جو ہے حوصلہ افزائی کریں ہمیں داد دیں پھر ایسا ہوتا ہی ہے کہ انسان کو صحیح اور غلط کا فرق کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے ہوتی تو ہے صلاحیت مگر وہ نہیں کرتا وہ کہتا ہے کہ بس ٹھیک ہے میرے دوست آٹھ دس ہیں چاہنے والے میں جو زبان سے بولوں گا میری جو ہے اس میں تائیدی ہوگی کیا आप आप بھائی؟ کہ جب بچہ بولنا شروع کرتا ہے نا جی جی تو جس ماحول میں وہ ہوتا ہے نا وہی وہ بولنا شروع کرتا ہے اردو بولنے والوں کے ساتھ ہوگا تو اس نے اردو بولنا شروع کرنی ہے اسی طرح دیگر زبانوں کی آپ مثال لے لیجیے یہاں یہ ایک پوائنٹ ریز کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم نے گفتگو اگر سیکھنی ہے یا جس گفتگو کی مذمت کی جا ہے یا سوال ہوا کہ بھائی آپ تو کہہ رہے ہیں چپ رہے تو بالکل چھپنا نہ رہے بولے بندہ اچھا بولے اچھا بولے گا کیسے جب اس کے اپنے اندر اچھا ہوگا اچھا ہم جیسا ماحول کو دیکھتے ہیں معاشرے کو دیکھتے ہیں زمانے کو دیکھتے ہیں اسی طرح کی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں اگر آپ دیکھیں علماء کا کلام سنیں آپ سبحان اللہ آپ کو اچھے مدنی پھول ملیں گے فکر آخرت ملے گی نیکی کی دعوت ملے گی برائی سے منع کرتے ہوئے علماء آپ کو نظر آئیں گے مبلین ہے اس کے علاوہ اگر آپ دیگر لوگوں کی ڈرامے بازوں کی اور طرح کے لوگوں کی اگر آپ محفلوں میں بیٹھتے ہیں ان کی بات سنتے ہیں تو وہ آپ کو اس طرح لے کر نہیں آئیں گے اس کے لیے آپ بہترین کس طرح بول سکتے ہیں خاموش رہنا اس کی جو فضائل ہیں وہ ایک خاص مقام پر ہیں وہ حدیث مبارکہ بڑی مطلب پلے سے باندھ لینے والی ہے کہ لا یعنی باتوں کو چھوڑنا ہے جس میں کچھ نہ کچھ کام ہو کوئی نہ کوئی فائدہ ہو اس کو تو آپ نے کرنا ہی ہے صحیح لا یعنی چیزوں کو چھوڑ دیں اور اس کے بعد پھر آپ اسلامی کتاب کا مطالعہ جو آپ کی دنیا اور آخر کے لیے بہتر ہے وہ جی کلام آپ کریں مثال کے طور پہ آپ نے کسی ایک اچھی اسلامی کتاب کا مطالعہ کیا ہوا ہے نا ہم دیکھتے ہیں لوگ کہانیاں سنا رہے ہوتے ہیں جی میں جی جی جی جی نے فلاں ڈائری فلاں لٹریچر یہ پڑھا وہ پڑھا جو بھی کچھ نالج ہوتی ہے نا ہمارے وہ ہم دوسرے کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش کر رہے جی ہیں اگر میری نالج اسلامی ہوگی اسلامیک لٹریچر میں نے پڑھا ہوگا حضور عشات اسلام کی سیرت کو آپ بھائی ہے نا جس کی صحبت میں رہے گا ویسی ہی اسی گفتگو ہوگی کیونکہ جو دل کے اندر ہوگا جو پورا دن کرتا ہوگا وہی اس کی زبان سے نکلنا ہوگی معافی جی, جی جی برتن سے وہی چھلکے گا جو اس کے اندر اندر ہوگا, اندر ہوگا تو لہٰذا اپنے اندر کو اچھا کرنے اور اندر اچھا کرنے کے لیے اچھی صحبت چاہیے ایک کال دیجیے گا ماشاء محمد عمران اطارف سگار کر رہا ہوں سلسلہ حسن اسلام بڑا ہی پیارا ہے اور موضوع زبان کی حفاظت بڑا پیارا موضوع ہے اس پر مدنی پھول بھی عطا کیے جا رہے ہیں ایک اچھی معلومات ہمیں مل رہی میرا میرے مبلی کی دعوت اسلامی سے سنبھالے کہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ گھر کے لوگ کچھ ایسی باتیں نکالتے ہیں زبان نہیں چلانے کی تو بھی چل پڑتی اور بیجا باتیں نکل جاتی یا بعض مرتبہ جھگڑے کے بھی معاملات ہو جاتے ہیں تو ان کے لیے بھی مدنی پھول دے اور ہمیں کس طریقے سے صبر اور تحمل کرنا ہے اس پر بھی کچھ مدنی پھول دے اللہ خیرہ امین امین یہ پچھلے سوال سے تقریباً ملتا جلتا سوال ہے اور یہ ہمارے معاشرے کا ایک مسئلہ ہے کہ بس وہ گفتگ گف بساؤ کا سامنے والی کی وجہ سے ایسی ہو رہی ہوتی ہے کہ انسان جو ہے وہ برداشت سے اس کی طاقت شاید ہوتی لگتی ہے مگر اس میں وہی جو آپ نے مدنی پھول دیئے کہ برداشت تو کرنا پڑے گا اگر سامنے گھر میں بچوں کی امی نے کوئی بات کہہ دی ہے یا ابو نے کہہ دی ہے والدہ نے کہہ دی ہے لازمی زبان کی حفاظت تو کرنی ہے پھر زبان کی حفاظت اگر ہم نہیں کریں گے مثال آپ پلٹ کر جواب دے دیں گے تو جواب دینے سے کیا ہوگا لڑائی ہوگی یا وہ مسئلہ حل ہو جائے گا یا لازمی جی بات ہے بات بڑھے گی اگر ایک خاموش ہو جاتا ہے نا تو سامنے والا بھی خاموش ہو جاتا ہے کیونکہ اس کو پتہ ہے پلٹ کا جواب نہیں مل رہا کتنی دیر بولے گا تھوڑی دیر بولے گا پھر خاموش ہو جائے گا ہمارے یہاں مسئلہ یہی ہے کہ جواب الجواب جو دیا جاتا ہے تو اس کا جواب مزید آتا ہے اور پھر اس طرح جو ہے وہ بات بڑھتی چلی جاتی ہے لہذا اگر کبھی خلاف مزاج بات ہو جائے چاہے وہ گھر میں ہو آفس میں ہو آپ کی دکان پر ہو دوستوں کی محفل میں ہو کہیں بھی ہو ہمیں اپنے آپ کو اس بات کا پابند کرنا ہے کہ جب تک شریعت اجازت نہ دے میں جواب نہیں دوں گا اگر شریعت واجب کر دیتی جواب دینا تو ٹھیک ہے جواب دے دی دیجیے اور اگر واجب نہیں کیا شریعت نے اب خاموشی اختیار کیجیے انشاءاللہ یہ خاموشی اس جھگڑے کو ختم کر دے گی اور سامنے والے کو ندامت کا احساس ہوگا ندامت ہوگی کہ یار میں نے میں اتنا بولا اور یہ کچھ نہیں اس نے کوئی جواب نہیں دیا خالد بھائی کیا کہتے ہیں آپ بالکل جب بندہ خاموش رہتا دی. نا سامنے والے کی فائرنگ پر تو پھر اسے احساس ہوتا ہے یار یہ کیا ہوا سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک حدیث واضح طور پر اس پر اشارہ فرما رہی ہے منسمت چپ رہا اس نے نہ جات پائی ایک بار دبا حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام علیہ مردوان کے جھرمٹ میں جلوا سے ارشاد فرمایا جو سب سے پہلے اس دروازے سے داخل ہوگا نا وہ ہے کیا صحاب کرام علی مردوان کو تشویش کہ اب کون داخل ہوتا ہے اور وہ کون خوش قسمت ہے جس کو سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ یہ جنتی ہے کہتے ہیں کہ اب سب دیکھنے لگے تو حضرت سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے دروازے سے داخل है بات है मاشاء اللہ, मاشاء اللہ پہلے تو حضور کی زبان سے بشارت اور پھر آنے والا شخص اب سب کے دل میں یہ بات کہ اب پتہ تو کریں کہ کیا عمل ہے کس کے صبح صبح سبب ایسی عادت ملی ہے کہ حضور نے دنیا میں جنتی ارشاد فرما دیا تو ان سے پوچھا گیا حضرت عمل بتائیے تو ارشاد فرمایا میں تو ایک کمزور شخص ہوں اور مجھے اگر کسی عمل کے سبب جنت میں جانے کی امید قوی ہے تو وہ یہ ہے کہ میرا سینا دوسروں کے حسد سے محفوظ اللہ ہے اکبر اور میں بے فائدہ گفتگو نہیں کران اللہ سبحان اللہ بے فائدہ بات نہ کرنے اور حسد سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے پر جنت کی جب کسی کے لیے دل میں کچھ ہوتا ہے نا تو اس کے حوالے سے پھر باتیں برائی جاتی ہیں جی, جی بالکل جب دل ہی پاک ہو صاف ہو کسی کی برائی آپ میں نہ کیا بات کرے گا اچھائی کرے گا بلکہ زبان کی حفاظت اور خاموشی وغیرہ کے حوالے سے تو نے یہاں تک بیان کیا کہ تعریف کرنے میں بھی نہ مبالغہ نہ کرے زبان ایسی ہوتی ہے کہ حد کراس کر جاتی ہے سامنے والا اگرچہ وہ اس مقام کا نہیں ہوتا وہ بتائے مقام کا نہیں ہوتا جس مقام کا وہ ہوتا ہے میں اس سے بڑھ کر اس کو کہہ رہا ہوتا ہوں لیکن دل میں ہوتا ہے کہ یہ ہے تو نہیں نہیں منافقت منافقت ہے اللہ غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھا باقاعدہ اس پر طویل گفتگو کی اچھا کہ بندہ بسا ہوگا دوسرے کی خوشامد کر رہا ہوتا ہے اس کی تعریف بیان کر رہا ہوتا ہے اور اس قدر تعریف بیان کرتا ہے کہ جو اس میں نہیں ہوتا وہ بھی کہہ گزرتا ہے یا اس میں ہوتا ہے لیکن اس کو خود اس کا اعتراف نہیں ہوتا ٹھیک ہے تو نہیں بولتا جیسے ہم دیکھتے ہیں کسی کوئی شخص آیا جو اثر و رسوخ رکھتا ہے ہمیں پتا ہے کہ یہ ظالم جاور ہے اور تکلیف دے گا اگر اس کی آج رسپیکٹ نہیں کی گئی تو کیا کریں گے جی اتنی لمبے اس کے فضائل بیان کریں گے کہ بس سننے والوں پہ سکتہ تاری ہو جائے اور ہم بیان کرتے چلے جائیں لیکن جب وہ چلا جائے گا بھائی مجبوراً کرنا پڑا نہیں کرتا تو کچھ اور ہو جاتا بھائی جس طرح اور خاموش تھے آپ بھی خاموش ہی رہے گا صحیح بات ہے اچھا زبان سے اللہ تعالی کی رضا کے حصول کے کچھ ایسے ذرائع آپ بیان کر دیں تاکہ ہم زبان کی حفاظت کی جہاں بات کر رہے ہیں تو خاموش تو ٹھیک ہے رہیں گے مگر فکر آخرت بھی ہو تو کون کون سی چیزیں ایسی ہیں جو ہماری زبان سے نکلیں اور ہم اس کو قصدن کریں تو ہمارے لیے آخرت کے لیے بہتر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر اس حوالے سے سب سے بہتر ہے ٹھیک ہے بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرے آپ دیکھیں نا کتنی حضور صاحب کو نے ارشاد فرمایا کہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ انسان کو سب سے زیادہ انسان کی سب سے زیادہ قطائیں اس کی زبان کی وجہ سے سرزد ہوتی ہیں اسی طرح ہم دیکھیں تو کئی سارے نیک اعمال بھی ایسے ہیں جو ہم صرف زبان سے ہی کر سکتے ہیں بالکل جیسے قرآن کی تلاوت سبحان اللہ حضور علی صاحب سلام کی ناک پڑھ رہے ہیں اللہ حضر پر درود پڑھ رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں کسی مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنے کے لیے اس سے گفتگو کر رہے ہیں سبحان اللہ جائز گفتگو جو ہے جائز جائز ما شاء اللہ گفتگو اللہ اور اسی طرح بہت سی دعوت کی دعوت دے رہے ہیں منع کر رہے, رہے, رہے ہیں اور بلکہ اس کا تو خود قرآن حکم ارشاد فرمایا بل تک من کم دل خیر امرون ابل معروف وین ہن عمر اللہ برد اللہ, برد اللہ برد تمہیں تو ایک گروہ ہونا ہی ہونا چاہیے ہم ایسا کیسا یا امرون ابل معروف وین ہنانے وہ نیکی کی دعوت دے برائی سے منع کرے با اُلا کا مل کیا بات یہ کرنے والا ہوگا وہ تو فلاں پانے والا ہوگا اللہ. پھر وہ ایک آب آب پہ آب پہ آب سبحان اللہ ہمدی سبحان اللہ العظیم ही. کے بارے میں کہ دو قلمے ایسے ہیں کہ جو زبان پہ بڑے ہلکے مگر میزان عمل پہ بھرے بھاری ہیں بڑے بھاری ہیں تو وہ جو دو کلمے سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ ہم سبحان اللہ العظیم پھر سبحان اللہ کہنا جنت میں ایک درخ لگوا لینا الحمد کہنا اللہ اکبر کہنا پڑھنا ثواب کی نیت سے جنت میں درخت لگوائے جائیں اللہ کا ذکر کیے جائیں ایک بار درود پاک پڑھیں دس اللہ کے رحمت نازن ہو دس گناہ معاف ہو دس درجات بلند ہو قرآن پاک کا ایک حرف پڑھیں دس نیکیاں ملیں قرآن پاک کی تلاوت کریں تو اس کی برکت حاصل ہوں اچھا پھر اس کے اسی کے ساتھ جو ہے تحریکی کی دعوت دیں کتاب پڑھیں تو یہ ساری باتیں زبان کے درست استعمال کے ذرائع ہیں تو ان کو اختیار کریں گے انشاءاللہ شاء زوجل ہمارا بولنا ہمارے لیے آخرت کے لیے فائدہ مند ہوگا ایک اور قول دیجیے گا السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرا نام حافظ محمد فتح اللہ قادری اتاری ہے میں اوکار سے بات کر رہا ہوں آپ کا سلسلہ حسن اسلام بہت اچھا اور پیارا سلسلہ ہے اللہ, اللہ ہمارے مبلغین کو خوب دیر و دیر برکت فرمائے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ آپ کی حوصلہ افزائی کا شکریہ اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے خالدہ کچھ کہہ رہے جی میئرسکر نے کرنے جا رہا تھا کہ بندہ بسا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے اور اس قدر ذکر کرتا ہے بلکہ حضور ارشاد فرمایا اللہ کا ذکر ایسے کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ کہ رہے جی جی جی بعض حضرات مختلف اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کی اس قدر تصویح کرتے ہیں کہ وہ گویا اس کے عامل ہو جاتے ہیں حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ بسم اللہ شریف بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ زبان عارف سے ایسی ہے جیسے کلام خالق سے کن اللہ, عبر اللہ عبر تبارک و تعالیٰ فرمائے ہو جا تو کام ہو جاتا کیا ہے, بات ہے اگر بندہ اللہ تبارک مطالعہ کا کس سے ذکر کرنے والا عارف ہو اللہ تبارک مطالعہ کا پھر کسی کام پر بسم اللہ پڑے وہ ہو نہیں سکتا کہ اس کا کام رک جائے ماشاء اللہ ماشاء اللہ تو ذکر و ذکر و درود جو ہے یہ انسان کی زبان کو پاک بھی کرتے اسے مراتب دلاتے ہیں تو آج ہمارے سلسلے کا جو موضوع ہے اسلام کی خوبیوں میں سے حسن اسلام جو ہم بیان کر رہے ہیں کہ زبان کی حفاظت کریں زبان سے اچھی بات کریں بری بات نہ نکالیں فضول گفتگو سے اپنے آپ کو بچائیں ایسی بات نہ کریں جو آپ کے گھر والوں کی دلداری کا سبب بنے لوگوں کے لیے تکلیف کا سبب بنے بلکہ اپنی زبان کو یا تو آپ ذکر و فکر میں اللہ تبار تعالیٰ کے ذکر میں نبی پاک علیہ اللہ کے درود پڑھنے میں قرآن کی تلاوت کرنے میں مشغول رکھیں یا پھر خاموش رہیں تو فکر آخرت ہو تاکہ ہم اپنی زبان کا حساب جب قیامت میں دینا پڑے اور کہا جائے اقرا کتابت اپنی کتاب اپنے نامۂ اعمال کو خود پڑھو تو اس وقت ہمیں شرمندگی کے نہ ہو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں زبان کی حفاظت کے بہت سارے بہت زیادہ ترغیب دی جاتی ہے اس مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے انشاءاللہ شاء اللہ زوجل مدنی ماحول کی برکت سے زبان کے درست استعمال کا ذہن ملے گا اور فضول گفتگو سے بچنے کی انشاءاللہ زوجل ہمارے لیے آسانی ہوگی اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائیں بجاہ نبی نمین صلی اللہ علیہ وسلم